جو باغ ہے کتاب المان میں باب کفران العشیر و کفرن دون کفر بس یہ باب ہے دربیا نے کفران عشیر کے عشیر قبیلہ لیکن یہاں اس سے مراد سوچ یعنی کاون ہے تو کفران العاشیر نا شکری اپنے زوج کی وفرین دو نہ اور یہ بات در بیان اس کے ہے کہ طبقات کفر بتائے جاتے ہیں کفرن دو نہ کفرن یعنی ذکر ہے کفر دو کفر اب دون کا معنی انور شاہ کشمیری رحم اللہ غیر سے کرتے ہیں کفرن دونہ کفرن اور کفر جو کہ کفر سے دون ہے غیر ہے کوئی معنی کرتے ہیں دون کا صغیر سے یعنی کفرن کفرن در بیان کفر است است دون دو کفرن یعنی من کفرن علام شبیر احمد عثمانی رحم اللہ دون کا معنی قرب سے کرتے ہیں تو کفران اج جو کفرن دو کفرن یعنی ذکر کفر قارب کفرن دو کفرن یعنی طارب کفرن ذکر ایسے کفر کا جو کہ کفر کے قریب ہوتا ہے بس پہلے اس باب کا ماقبل سے مناسبت اور وجہ مناسبت یہ ظاہر ہے کہ تبین الشیا بل اسداد طورف الشیا اس سے پہلے مرات ایمان امام بخاری رحم اللہ ذکر فرما رہے تھے اب جب مرات ایمان ذکر فرمائیے تو ابھی ان کے اس کے بعد مرات کفر ذکر کرتے ہیں تو کیا ہے تو رف الاشیا بالآداد قبیل سے ہے کسی چیز کی ضد کسی چیز کی پہچان اس کے زد سے پہچانی جاتی ہے اچھی چیز پکائی جائے تو اس نا اچائی اس کے زد سے پہچانی جاتی ہے اچھے افلاد کی جد سے برے افلاق پہ جانی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب کفر جو ہے یہ زد ہے تو کفر جب کفر کو پہچانا جائے گا تو ایمان خود بخود جب کفر کو پہچانا جائے تو ایمان خود بخود پہچانا جائے گا جب درجات کفر معلوم ہوں گے تو درجات ایمان خود بخود معلوم ہو جائیں گے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ امام بخاری علیہ رحمت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے یہ کفر زو اص جیسے کہ ایمان زو اجزا ہے تو اس طرح کفر بھی وہاں ایمان کامل ایمان ادنا ذکر تھا تو اسی طرح کفر کامل بھی ہے جو مخرج انل ایمان ہے اور دوسرا کفر ناقص ہے جو کہ غیر مخرج انل ایمان ہے آپ سمجھ گئے اسی طرح محرجی سنگھ یہاں یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ کفر ایک مخلد ہے اور ایک کفر غیر مخلد ہے جانتے ہو نا مخالف خناک ہے کفری مخالد کفر بلہ ہے اور کفر غیر مخلد کفران اشیر ہے ٹھیک ہے تین چیزیں ہو گئی تیسری بات یہاں یہ ہے یہ گل تیسری بات کہ ایمان یہ مرکب ہے تو اسی طرح کفر بھی جس طرح ایمان زو اجزا ہے ادنا و اعلی اسی طرح کفر بھی زو اجزا ہے اعلی کفر جو مخلد ہے فرنار اتنا کفر جو کہ غیر مخالف فرنار ہے تو کفر جو نا کفر ٹھیک ہے دوسری بات یہاں جو ہمارے محشی نے لکھی ہے امام نووی علیہ رحمت سے نقر کرتے ہوئے کہ اس بات میں یا یہ بات جو ہے اس میں تراجم کثیرہ یعنی انوائے علم کی طرف اشارہ ہے انواع علم کی طرف اشارہ ہے ایک یہ ہے کہ کبھی کبھی ایمان یعنی کفر کا تعلق غیر کفر باللہ پہ ہوتا ہے یہ ایک بات دیکھو ایک کفر باللہ ہے نا اور ایک کفر بغیر اللہ ہے قفر النار مخلص اللہ سے انکار ایک کفر بغیر اللہ ہے یعنی کفران العشیر تو وہ غیر مخلط ہے اب بات سمجھ گئے ہو اس بات میں انواع کفر کی طرف اشارہ ہے تو وہ کہ یہ بات انواع علم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ من جملہ معلومات سے یہ ہے کہ میں کفر ہیں اے کفر بلّ ہے اے کفر بغیر اللہ ہے اما کفر بلہ وہ مخلص فرنار ہے وہ اماں کفر بالخلق یعنی بغیر اللہ تعالی وہ مخلص نار نہیں ہے دوسری چیز جو کہ ہمارے محشی ذکر فرما رہے ہیں کس بات میں انوار علم کی طرف اشارہ ہے سنگیوں جس طرح تو کا ایمان پہ ہوتا تھا اسی طرح کفر کا اطلاق معاصی پہ بھی ہوتا ہے ایمان کا اطلاع یعنی بولی جاتی اور اس ایمان مراد لیا جاتا تھا تو اسی طرح ایمان بخاری رحم اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی معاصی کا اطلاق ہوتا ہے اور اس سے مراد کفر ہوتا ہے یطلق الماشی القفر اطلاق معاشی کفرتے ہوتا ہے ٹھیک ہے اطلاق الماسی کفرتے ہوتا ہے امام بخاری رحم اللہ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں تو آپ کا اطلاق ایمان پہ ہوتا ہے تو معاصی کے اطلاق کفر پہ ہوتا ہے معاصی ذکر ہو اب کفران العشیف کیا ہے سوال ہے نا کفران اشیر کیا ہے گناہ ہے معاشیت ہے لیکن اس پہ اطلاع کفر ہو گیا ہے اب یہ کفر جس کا جس سے مراد کفران عشیر ہے یہ وہ کفر ہے کہ دونا کفرم کیا مانا ہوا ازن کفرم تو وڈا کفر اور ادنا کفر قرآن حشیر اسی کو اللہ نشبر احمد رحم اللہ فرماتی قفران کفر دونا کفر یعنی کارآباد کفر اے یہ جو قفران اشیر ہے یہ اتنا وڈنا ہے کہ قرآن بلا کے قریب ہے یا اس کے قریب کرنے والا ہے ملم یشکر اللہ اگر شکر اشیر نہ ہو تو شکر خالص کیسے ہوگا سمجھ گیا معلوم کیا سنا ہے یہ تو باپ کا تعلق تھا اب یہاں یہ ہے کہ بھائی کفر کہتے ہیں کس کو اور دوسری بات یہ ہے کہ کفر دا کفر جو ہے یہ امام بخاری کا مقولہ ہے یا اس انہوں نے کسی سے لیا ہے تو دوستو کفر لغت کے اعتبار سے کفر کہتے ہیں ستر کو کسی چیز نو چھپانے کو کسی چیز کو چھپانے کو ٹھیک ہے نا جیسے کفرم نجوم غالام ہا یا کلام نجوما اندھیرا آ بادل آ ٹھیک ہے نا تو انہوں اس نے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کفرن رجو مزلام رات آئے سدار خارج ظاہر ہوئے اندیرے کو چھپا دیا اسی طرح بستان باغیچہ ہے نا اس کو بھی کفار سے تعبیر کہتے ہیں کفر الجار العرزا یعنی باغیچے میں زمین کو چھپا دیا اوپر سے چھپا دیا نا. اسی طرح لیل کو بھی تعبیر کرتے ہیں کفر سے کافر لے لو کا لے لو ایسا طرح لے لو رات آ گیا آ گئی تو بہت سی چیزوں کو چھپا دیا ابھی جب رات کے اندھیر آؤ ہاں پکا اندھیرا آخبار دیکھ کے آپ کو بنگلے نظر آتے ہیں نہیں نظر آتے آپ سمجھ گئے ہو رام کرام مم. اسی طرح زارع و ذمہ دار کو بھی کافارا کہتے ہیں کافارا زارع البرا ٹھیک ہے نا یوں جب کفارہ باتوں لیکن یہاں پہ جو کفر ہے اس سے مراد انکار ہے انکار ہے انکار لیکن کافر کو پر کافر کفر کا اطلاع کیوں ہوتا ہے تھفارا نعم اللہ تعالی اس نے بھی اللہ کی نعمتوں کو چھپا دیا ہے اور انکار کر دیا ہے آگے یہ بات کہ کفرن دون کفرن یہ مقولہ کس کا ہے اس کے متعلق محدثین دو بیان کرتے ہیں دو باتیں عرض ذکر کرتے ہیں یا تو یہ ابن ابی رباغ کا مبولا ہے اطوا ابن ابی رباغ کو مقولہ ہے اور یا امر شاہ کشمیر اللہ فرماتے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مقبولا ہے اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ عالم کی تفسیر جو ہے آپ صورت معاہدہ پڑھ چکے ہیں عمل یقم بیمان صلی اللہ فلاک امل کا فرون عمل یقم امان صلی اللہ کام الفاس مقبو امان صلاح امر نظوالم فاسکون سے آگے ہے امن یقب امان ص اللہ فلاک القافر امل یقوم امان صلی اللہ کام الم یقم امان صلّہ فاسکون وہاں پہ لکھتے ہیں ملا اللہ فراق القافر یعنی کفرن دون دون وہ ظلم دون فسکن کفر بڑا بھی ہے <تصفح> اس کے مقابلے میں ادنا ہے تو ظلم بڑا بھی ہے اس کے مقابلے میں ادنا ہے تو فصق بڑا بھی ہے اس کے مقابلے میں دیکھو کبھی فسق بولا جاتا ہے اس سے کفر مراد لیا جاتا ہے کبھی ظلم لیا جاتا ہے مراد اسی ول تو ظلم کفر بول دیا ظلم بول دیا اسی مراد کفر ہے ٹھیک ہے نا ربنا ظلم نان فسنا اب یہاں ظلم ہے لیکن کفر مراد ہے تو ظلم نان فسن نے اپنے نفسوں پر کفر کر دیا ہے اب یہاں ظلم وٹ ار ظلم کفر ٹھیک ہے اتنا ظلم نفس وز و غیر گئے فسق فص یعنی کیا ہے کفر ہوما ذلب فاسکن فاصف گمراہ ہوتا ہے ما ذل الفاس بلا کل فاسی اور کبھی کبھی فصف ذکر ہوتا ہے اور مراجی سے کیا ہوتی ہے نفس معاشیت ہوتی ہے مقولہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا ہے، دونہ کفر کافرند کفر ظلم ظلم فسق تو وہ کفرند کفر اب مسئلہ حل ہو گیا ہے فیاض صاحب بخاری رحم اللہ کا اس باغ کی انرقاط سے مقصود کیا ہے بیان و درجات الکفر. بس کہ کفر ادنا بھی ہے اور کفر بھی ہے جب یہ کفر زی مراتب ہے جب کفر جی مراتب ہے اس طرح ایمان بھی زی مراتب ہے اب سمجھ گئے ہوں ایک بات اب کفر دون کفرن, کفرن وڈ کفر کفر بلّا ہوا چھوٹا کفر کفران اشیر ہوا وڈ کفر بلّہ یہ واقعی کفر ہے لیکن کفران اشیر گناہ ہے معصیت ہے یت لق الماسی القفری کما یوت لق الاس والی باغ ختم اب یہاں فرماتے ہیں عن ابی سعید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امام بخاری کیوں نقل کرتے ہیں توجہ کرو علماء کرام دیکھو کفران الاشیر یعنی کفر کفرن میں امام بخاری رحم اللہ کو بہت سی روایت پہنچے ہیں ملی ہیں ایک روایت روایت الباب ہے اور یہ روایت الباب کس سے ہے ابن عباس سے رضی اللہ عنہ اب روایتی باب جو ابن عباس صاحب سے ہے یہ روایت مختصر ہے اور اس میں ایک روایت ان کو حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ملی ہے وہ روایت مفصل ہے وہ روایت مفصل, مفصل, مفصل, مفصل ہے اب روایت الباب ابن عباس کی یہاں ذکر ہے اور روایتی ابھی سے قدرت ضلع جو کہ مفصل ہے وہ ہمارے اس بخاری کے صفحہ چوالیس کے ذکر ہے حیض کے مسئلے میں صفح چوالیس ہے جی. بابل جی. میں دیکھو عن عیاز ابن تم مشکات میں پڑ چکے ہو ابو حدیث ابھی سعید رضی اللہ کی تفصیلی ہے اس لیے فرمان فی ہی ان ابی سعید دن بفیرواد الوفی انبی صحیح دن مانا کیا ہے اس باب کے عنوان پر اس باب کے عنوان میں ابی سعید قطبی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی موجود ہے کئی حدیث ہیں ابی سعید القری کی تفصیلی حدیث اور ابن عباس کی مختصر ہے آپ کو نتی حقیق پڑھیے جی. <تصفح> عبداللہ ابن رضی اللہ ابن قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم موریت مجھے دکھائی گئی آگ فیضا افسر علیہ چند اس کے اندر جانکا دیکھا جانکا جب میں نے اس کے اندر دیکھا جانکا میں نے دیکھا کہ اکثر الحا اکثر باشندہ اکثر جانب میں رہنے والے انتیں ہیں توجہ کرولہ بھائی کراسل اب یہ حدیث مبارک تو کیا ہے مختصر ہے نا جب وہ آئے گی تو اس کے لیے ہم بات کر لیتے ہیں نبی علیہ السلام کو نعرہ مجھے آج دکھائی گئی یعنی میں نے دیکھی مجھے دکھائی گئی اب یہ کب دکھائی گئی کس کیفیت سے دکھائی گئی اس کے متعلق چند اقوال ہیں ایک یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے رات کے اوپر تشریف لے گئے جنت کے سیر کرائی گئی تو دور سے چاند ہندی دکھائی گئی وہ آن ہے اللہ جب دیکھا گیا تو مرد کی نسبت سے اور دل جاتے تھے یا اری تو کشف کی حالت کا یا اڑی بالوحی وہی کے ذریعے مجھے بتایا گیا کہ مردوں کے نسبت عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی چوتھی بات یہ ہے کہ وہی تو مجھے دکھائے گیا کیا مانا مثال کے طور پر اس دنیا میں سلاط خصوف کے اندر یہ حدیث موجود ہے ترمیز شریف کے حدیث ہے سلاط خصوف کے اندر یہ حدیث موجود ہے نبی علیہسلاسلام نماز پڑھ رہے تھے خصوف کی حدیث میں آتا ہے نماز کے اندر نبی علیہ والسلام اسلامیوں پیچھے ہو گئے یوں نہ تو پھر پڑھتے پڑھتے تو نماز کے اندر نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا ہاتھ آگے کی جیسے سکھ انسان کی چیز کو پکڑتا ہے جب نماز سے فارغ ہوئی صحاب سواد نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا آپ آگے طرف ہوئے ہم نے آپ کو دیکھا پیچھے آپ آ... آئے تھے یہ کیوں فرمایا کہ مجھے جہنم بتائی گئی کہ میں نے جب اس کے شغلوں کو دیکھا سوار کے اندر وشوار کے طور پر شگلوں کو جب میں نے دیکھا تو میں اس سے پیچھا کیا کہ مجھے تکلیف نہ پہنچے اللہ <تصفيق> جن جب دکھائی گئی وغیرہ وغیرہ نہ اس کو لے لوں حاصل کروں ایک گچھا گیا کرتا تو تم اسے کھاتے وہ نہ ختم ہوتی سما چاہیے جب تک یہ قیامت قائم نہیں ہوئی لیکن میں نے پھر چھوڑ دیا اس لیے کہ تمہاری ایمان میں رخنا نہ آ جائے اس لیے کہ ایمان بالغیب غیر یہ آلہ ہے ایمان بالمشاہدہ سے ایک تو مشاہدہ ہے نا وہ تو نہیں مانو گے تو کیا مانو گے جب ایک چیز ہے یہ سامنے پڑی ہے اور ایک یہ ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں پہ, یہاں پہ ایک چینک چائے کی بری پڑی ہے تو ہے نہیں نا لیکن آپ کہ جھوٹ نہیں بولتا سچ یہ سچ کو یہ کہاں اب پہلی نظر آ رہی ہے تو چائے کی نا کماپ کو نظر آ رہی ہے واقعی تو میں نے کہا نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے اس لیے اسے نہیں لیا کہ آپ کی ایمان بالغیب میں رکھنا نہ پڑے تو اب ارے تو یہ مسئلہ حل ہو گیا ارے تو پھر دنیا تمثیل کے طور پر اوری تو ٹھیک ہے نا بالکش پہ بلوہی فلم اکثر ای کی اندر زیادہ اور آپ تو بڑے بڑے محدث ہیں مستن کراحدن اللہ کریم آپ بہترین قسم کے محدث ہمارے جیب سے یا ہمارے گھر سے کچھ چیز بھی نہیں جاتی کہ ہم بخل بن جائیں کہ بقیر اللہ کو پسند نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اچھا نہیں اب یہاں پہ مسئلہ بہت مشکل ہے نبی علیہ السلام السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جہنم میں عورتیں زیادہ بتائی گئی ان میں زیادہ دیکھیں اب یہ ہے کہ دنیا میں انسان بھی ہیں مرد انسان مرد بھی ہیں عورتیں بھی جب جہنم میں عورتیں بنسبت مرد کی زیادہ ہیں تو پھر تو چاہیے ہے کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں اور عورتیں کم ہوں ایسا ہی ہونا چاہیے نا Same, اب اد میں آتا ہے کہ ایک جنتی کو کم سے کم دو عورتیں جنتی ملے گی باقی تو سب پر ہوئے آپ ہر ایک دوست کا مولانا یار یارپا بند کے ہر ایک دوست پڑھتا حکوملے ہیں ان کے ساتھ تھا جو کہار پھیلا تو بڑا صادق تو جب امنی نشا جنت کے آس شروع کیے تو کہتا ہے کہ مجھے تو شادی نہیں ملتی ہے لیکن اگر مل گئی تو چلو تسلی کر لوں گا لیکن نہیں ملی اب مجھے حدیث میں پڑھ لیے کہ تمام غم جو ہے نا وہاں پہ دور ہو جائیں میں وہاں اپنے دل کی جو تمنا ہے بڑا سے نا تو اب یہ ہے کہ اگر جنت میں ایک جن کو ملیں ملے کم سے کم دو لبا چودہ چودہ انیس سو چودہ خراب چودہ آپ ہر ایک کو ایک ایک ملے دو دو ملے تو کتنے اٹھائیس زیادہ ہوتے ہیں کچورہ اٹھائیس زیادہ ہوتے ہیں تو عورتیں کہ جنت میں مردوں کے نسبت زیادہ ہوگی نا جب عورتیں زیادہ ہوگی ہیں جنت میں مردوں کے نسبت تو پھر چاہیے کہ جنم میں عورتیں کم ہوں بات سمجھ گیا اس کا ایک جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوری تو نارا فیضا اکثر عالح انا یہ وہ عورتیں تھیں جو مر چ ان عورتوں کے بارے میں ہے کہ جو اس وقت سے پہلے کیا تھے مر گئی تھی مرچوں بات سمجھ گئے ہو یہ ان عورتوں کے بارے میں ہے جو کہ پہلے مر چکی تو نسبتا جو وفات پا چکی تھی ان کے بارے میں ہے عام عورتوں کے بارے میں نہیں ہے مڑ سیوئے قبر مری ہوئی عورتوں کی نسبت مری ہوئی عورتوں میں جہاں نمیاں اعادتیں یہ نہیں کہ کل عورتوں یہ نساء کل عورتوں کے مقابلے میں نہیں ہے نسبت میں بلکہ مر چکی وہ عورتوں کے بارے میں کر سکتے آگے دوسرا جو آپ پوری تو اکثر آلیہ ان نصاب تو یا اکثریت اعتبار کی وقت ہے نہ کہ اعتبار حادثت میں کر سکتا یہ اکثر بے تبار قوت ہے یعنی جہنم کی قوت حصول قوت بہ نسبت مرض عورت میں زیادہ مرض بھی تو معافیات کی بنا سے جہنم جاتا ہے اور کی بھی معافیت کی بنابے لیکن وہ معاشیات جو کہ اسباب جہنم ہے بہ نسبت رجاع عورتوں میں رجال زیادہ ہے وہ کیسے ہی جگپت الشی کفرانی قبیلہ عورتوں میں بہ نسپت مرد زیادہ ہے مرد بھی کہتے ہیں ہی یار اس کا میں نے کھایا ہے میں کچھ نہیں کہتا ٹھیک ہے اب اس نے مجھے نسوار کی چھڑی بھی میں کچھ نہیں کہتا لیکن عورتیں بابر تخت سے مرت نہیں ہوتی آپ سمجھ گئے بھائی راشد کیا سمجھ کیا بات اکثریت بے تبار قوت ہے نہ کسی تبار افراد جو قوتی سبب نام ہے یعنی معصیت اور کفران یہ مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہے تیسرا جواب یہ ہے سبحان اللہ،, اللہ اگر آپ کہتے ہیں ایک جنتی کو دو عورتیں ملیں گی تو جنت میں زیادہ ہو گئی ہیں جہنم میں گھٹ گئی ہیں اور یہاں پہ ہے کہ جہنم میں زیادہ ہیں تو بھائی یہ جو کسرت ہے یا کثرت ہے یا قلت ہے بے بار زمانہ ہے ازمنا ہے اولا جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی ثانیا یہ عورتیں جنت میں زیادہ ہوں گی جو ہے اولند عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی پھر ثانیا جنت میں بےکوم جہنم کے دخول کے اسباب کیا ہیں کفران العشیر توجہ جب کفران الشیر یہ سبب دخول نار ہے اب بتاؤ کہ یہ کفران اشیر یہ کفر اعلی ہے یا کفر ادون ہے معصیت میں سے ہے تو معصیت پہ جو جہنم کی سزا ملتی ہے خلودن ملتی ہے کہ موقع ملتی ہے جی شاروں سے جب قرآن عشیف کی سزا مل گئی تو مسلمان مل جن جن تو ہے نا مسلمان بھی ہے جب قبرآ کی سزا جب مل جائے تو یہ جنت چل جائے گی جب جنت چلی گئی تو اب یہاں جہاں زیادہ تھی آسانی وہاں جائے ٹھیک ہے بھائی چوتھا جواب یہ ہے یہ کثرت بہت اعتبار تناسب ہے ووٹیں نکالو اوٹ ووٹ لگاؤ الیکشن کرو تو پتہ لگتا ہے کہ عورتوں کے وجود نسبتاً مردوں سے زیادہ ہے لڑکیاں کڑیاں زیادہ ہوں گی نا نسبتاً تو یہ کثرت بہت اعتبار تناسب ہے لیکن پہلے اب مسال اچھے تھے یا تو کورونا اب یہ اختصار ہے یقرا یہ کفر کرتی ہیں بس اب چونکہ یج پورن ابھی مانت بات میں کرے گا یقورنا یہ کفر کرتی ہیں پیلا یعنی یک پورنا یہاں علت یا سبب دکھوں نار ہے یعنی ہرنا یک پورنا یہ عورتیں کفر کرتی ہیں پیلا کسی نے کہا یکلائے آئی کفر اللہ پہ کرتے ہیں اللہ سے انکار کرتے ہیں اور ماں یکفل عشیرہ وہ یکف نل احسانہ یہ انکار کرتے ہیں اپنے زوج یعنی یک فرنہ ناسک کی ہیں اپنی خاون کی و یک فن الحسانہ خاون کی اچھائی بلاتی ہے اب بات سمجھ گئے ہو اس ماں بخاری کا علم بہت بڑا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو ایمان بخاری بات و کفر دونوں اب یہاں پہ مسئلہ آ گیا یج پورنا ہونا یہ کفر کرتی ہیں اب یکرنا یہ مفت عمل ہے کفر اعلیٰ جو کہ مخلف کے نال ہے یہ کفر اجنا سے ہے جو کہ غیر مخلف ہے بھوننا یک اب اثاث ہمارا یک باللہ چافرا انکار کرتی اللہ سے میں یا قرآن اشیرا تو معلوم ہے کہ کفر بلا کفر اکبر ہے کفر بل کفر اصغر ہے فصبت عنوان ہو بابو کفرن دون کفرن اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ ثابت کرتے ہیں امام بخاری آپ کو پتہ مرجیا کا کیا نظریہ تھا خیال معاش لاتو ظلم لا ظلم ایمان کما لائن کہ بھئی معاشیت سے ایمان کو نقصان یکشیر پوری تو اسرار اگر ماسیت کی بنا پہ ایمان کو نقصان نہیں پہنچتا تو پھر یہ تو ایک ماسیت ہے قربا نہیں ہے تو پھر ان عورتوں کو نقصان کیوں نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ماسیات سے جس طرح امام بخاری فرما رہے ہیں نا اس طرح امام بخاری خوارجوں کی رد کرتی ہے اس پچھلے کہ متضلا کا مطلب کیا ہے صاحب القیرہ یا ہے نا مرض کی بھی تضیرہ جو ہے ایمان سے خارج ہوئی کہتے ہیں خارج ہو کر حاضر ہو گیا ہے ایسا خوات کے خارج ہو کر حاضر ہو گیا ہے محتضلا قیدی کے پاس جو ہو کر کاخل نہیں ہوا اسلام سے نکل گیا ہے مسلمان کیونکہ منزل المام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر تم متضلا فارج اگر تو حدیث مانتے ہو تو یقین حشیف کو گنائے تذیرہ ٹھیک ہے نا گناہ تذیرہ ہے لیکن اس کو کپر نہیں کہا جائے اس لیے کہ یقور اچھا یہ عورتیں جب جانب جاتی ہوتی ہے فرمائے یقین نہیں تمہارے بلّہ ایمان ہے یقین اللہ شیر اب مسئلہ حل ہو گیا ہے اس بات سیماں بخاری رحم اللہ موتلتی بھی رد فرما رہے ہیں اور خوارج بھی, بھی اس کے ساتھ ساتھ اب آگے مسئلہ یہ عورتوں کے اندر عورتوں کا مزاج مجھے فرما رہے لوہسا دارا اگر تم کے اسان کرے ان میں سے ایک کے ساتھ پوری عمر دارما پورا زبان پورا عمر سم مراتم کا پھر دیکھ لے تجھ سے یا تجھ میں کوئی ایسی چیز جو کہ ان کو ناپسند ہو حالت کی تیم آ ان کا خیر ان خط میں نے تجھ سے زندگی میں خیر نہیں دیکھا اللہ پاک میری پیڑ مانگا کرے کہ جیسے میرے پوری عمر لگاتے رہو کرو سب کچھ کرتے رہو ایک دن کی لیا تو میں میں نے سک نہیں بیٹھا ہمارا زنا کا تھا اللہ گھر یہ اور یہی ان کے ساتھ کا چلو ہو گیا مسئلہ اور کچھ بھی نہیں جی ماشاء اللہ باب الماسین نے امرت ظاہر لیا ابھی ہے جو امام بخاری رحم اللہ بیان فرما رہے ہیں یعنی پہلے کی طرح سب الشاء الزداد کے عنوان سے امام بخاری فرماتے ہیں من عمل الجاہلیہ یعنی گناہ جو ہے یہ جاہلیت کے عاداتوں میں سے ہے ماسیم جاہلیت کے عاداتوں میں سے ہے جیسے ابھی آپ شعاب ایمان میں ذکر فرما رہے تھے نا امام بخاری شعاب ایمان ذکر کرتے تھے نا السلام میں ایمان ہے اقاطم ایمان ہے وغیرہ وغیرہ تو اب اس کے ضد پر فرماتے ہیں الماسم عمر جیسے کہ سے ایمان بڑھتا ہے اس طرح معاشی ایمان گھٹتا ہے جس طرح سے ایمان کو کمال ملتی ہے کمال ملتی ملتا ہے تو اسی طرح سے سے کفر کی کور ہوتا ہے جس فرما الماسم امر جاہر کیا اچھا مرغیا کہتے ہیں کہ الماضی نا تجر فرما جی الماصلہ جایا ارتقا بھی معاشی جاہلیتی علامت ہے تو معلوم ہوا کہ الماشی تجربہ الماسی تجربہ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان خوارج اور متضلک رہتے ہیں کہ وہ کردی ربھی ایمان فرما الماسی بن امر الزیر یا اتقادی معاشی تو ہو سکتا ہے یعنی ایمانی وہ جہادت سے بدل تو سکتی ہے لیکن کفر لازم نہیں ہوتا ہے لہذا تو لہٰذا ارتقاد معاشی کے نہیں ہوتا ہے ایمان بخاری جب ایک مسئلہ پر آ جاتے ہیں نا پھر اس کو امتحاد تک پہنچاتے ہیں ہی چھوٹی کا زور لگاتے ہیں بخاری الحمد اللہ ان کی عادت ہے تو من الماسم امرجاہ یعنی گناہ کے ارتقاس یہ اموری جاہلیت اب توجہ کرو یہ امرت جاہلیت سے کیا نظر بعض علماء کہتے ہیں کہ جاہلیت اس دور کا نام ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دور تھا ٹھیک ہے نا آپ نے پڑھا ہے نا بلا تبرجنا تبرجن جاہلیت اس زمانے کا نام ہے جو کہ نبی علیہ السلام کے بیسل سے پہلے تھا تو گو کہ ارتکابِ معاشی یہ منا مشابہت ہے اس زمانے سے کہ جو بے اصل سے پھیلے بعض برما کہتے ہیں کہ برا جاہلی سے ضد علم ہے ضد علم ہے تو الماسی مینان جاہیا یعنی معصیت جو ہے یہ جاہلیت کے اخلاق میں سے ہے جاہلیت کے آداد عادات میں سے ہے اب یہ جاہل زد علم ہے جاہل زد علم ہے گویا کہ یہ نادانوں کا کام ہے اس نسبت سے جاہلیت کا زمانہ عام ہو گیا ہے اس لیے فرما جاہلیت نے تو جاہلیت کی ثانوی کیا ہے کل فسکن کل کفرن کل شرکن یہ سب جاہلیتی ثانی ہے <تصفح> اب یہاں پہ امام بخاری متضف فرمات رس ولا یوکفر صاحب اور نسبت کفر نہیں کیا جائے گا اس معاشی کے مرتکب کو تکا بھی اس کے کرنے کے سے اللہ بھی شرک ہے. شرک ایسی چیز ہے کہ مرتکب شرک کو داخل کہہ سکتے ہیں لیکن شرک کے علاوہ مرتقبل معاشی کو کافر نہیں کہیں گے اور یہ حدیث آپ نے مشکا پہ ہے آجائے گی آپ کو عنقریب کہ سلاح تین چیزیں ہیں جو کہ ایمان کی علامات میں سے ہیں ایک یہ ہے کہ کسی گناہ گار کو گناہ کے نسبت سے اسلام سے خارج نہ کرو القف ولا قالا من ایمان اور اس کو ایمان سے نکالو بھی نہیں اب بات سمجھ گیا بھائی تو معلوم ہوا کہ جاہلیت اعلا یہ مخرج کیا ہے ان ایمان جاہلیت ادنا اح سے جب جاہلیت اعلا ہو اس کی طرف نسبت کفر ہو سکتی ہے لیکن اگر مرتقی بھی معاشیت ہو تو لال قفرو فال بہان پر اس پر فکر نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے بھائی واہ واہ امام بخاری اور قربت اس کے لیے دلیل کیا ہے دوسری نمبر حدیث مبارک یعنی اکتیس نمبر اکتیس نمبر ٹھیک ہے یعنی عبد الرحمان کے بعد سلمان اتنے حرب دوا یہ ابو آباد اس کے اللہ عنہ، بڑے زاہد صوفی بلکہ امام الزدی جن کو کہتے ہیں ایسا آدمی جس کے نئے کپڑے ہوا ہوتے تھے اور اس کو جو پیون نہیں لگا ہوتا تھا یہ اس کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا کہتے تھا کہ یہ جو ہے دنیا کے مقصد ہے اور یہ دنیا پرس نہیں ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے حسمان عفان رضی اللہ عنہ کی زمانے میں جب فتوحات زیادہ ہو گئے یہاں تک کہ مونزرحم اللہ نے لکھا ہے اتنی فتوحات ہو گئے کہ صحابہ اکرام کے گھروں میں درہم و نانی پڑے کسی عام سال میں صحافی تو تنقید کرنے لگے کہ یہ کیا ہے کس زمانے میں تم آگے ہو اس جگہ سے تم کیا کرو گے یہ کیا ہے ایسا عثمان خان نے کہا کہ آواز مجھے حکم ہے کہ تم مغمدینے کے باہر نکل جائے اس لیے کہ تیرے باتوں سے شاسن کو تکلیف نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو عباد رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے باہر رمضا متانسی چلے گئے تو کسی نے کہا کہ آپ کو عثمان عبنا خان مدینہ سے نکال دیا انہوں نے کہا کہ یہ تو امل مبمنی ہے اگر امل مبمنی مجھے کہے یہ ایک سخت ترین چیز کا مجھے حکم دے دے میں اس کے لیے جو تیار ہوں گا اس لیے کہ عذیر عذیر ہو کم انشاء اللہ فرماتے ہیں الرضہ اب حارسی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ رنگ سے کالے تو انہوں نے ابا بکر کے جن غصہ آیا بیٹے یمن تو سولہ فسٹ کی بات کرو اردو کیسے کروں تو یمن تو سولہ یعنی تیری ماں کاجی نبی علیہ اسلام اللہ کرتے تو اس کو ماں کی نسبت سے تو برا کہتا ہے تو تجھ میں کے اخلاقوں میں سے ایک ہو موجود ہے اب امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کو نسبت نسبت بھی کرنا کہ تو کالی کا پتر ہے یا کالے کا پتر ہیں نہیں سمجھتے ہو یہ ایک گناہ ہے لیکن نبی بات نے اس کو کفر نہیں فرمایا یوں فرمائے کہ امرسی کا, کا جائے لیا لیکن اگر یہ کفر ہوتا تو نبی الاسلام حسیہ بازار کو تجدیدی ایمان کا حکم دیتے ہیں جب تجدیدی ایمان کا حکم نہیں دیا تو معلوم ہوا معاسی لا لاس تو خلجانا ایمان سے کسی کو نکالتا نہیں ہے بسی امام بخاری کی وہ نکال ہے اینا کا امراؤن فی کا جا محدین فرماتے کے ترج مطلوبات حدیث کے ایک سے جو اکتیس نمبر پہ آ رہی ہے اور مہرشی نے بحر تو لکھ دیا کہ اِنَّا امراؤن فی کا جا الی تم یعنی اخلاق تو ایک ایسا مرد ہے کہ میں جاہلیت کے اخلاق ابھی پڑے ہیں میں کہتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی تو اس کی خطا فرمائے اگر کوئی علامہ تو دار ہو اور کہہ دے کہ وہ یہ وہ لنگڑے پتر ہے جب تک وہ ادنی لنگڑی پہ مشہور ہو نہ اس کا آنند نہ بنا ہوا ہو اور کہہ دے تو لنگڑے کا پترے تو مودی صاحب جو علامہ صاحب تو نہ امر الجاہلی اللہ عمل کی تو کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ درس کو چھوڑ دینا چاہیے اس لیے کہ عمل نہیں ہے تو پھر اپنے اوپر اس کا بوجھ کیوں ڈالے لیکن پھر کہتے ہیں کہ چلو اللہ جماعی نہ ہماری عادتوں کو بدلے سنوارے اچھا ہاں؟ سنوارے ہاں؟ سنوارے ہاں؟ سنوارے ہاں؟ الماسما صاحب گناہ تو جائز کی آزاد ہمیں سے ہیں لیکن ساز گناہ کو گناہ کی طرف ساز گناہ تو پر نہیں کی جائے گی دلیل یوش ر کبھی اللہ, اللہ, اللہ معاف نہیں اس کو جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اکرمادہ اور معذون شرک والے کو بخشتا ہے جس کو اس کی مرضی ہو تو امام بخاری فرما سے ایک شرک ہے ایک, دون شرک ہے ایک شرک ہے ایک دون شرک ہے ایک جو شرک ہے معذرما معاشرہ بخارج کی ایمان ہے جو شرک معاشی ہیں ان کا وجود ہے لیکن وہ ماضی بخار کی ایمان میں نہیں ہے تو اس دونوں شریک میں قتل بھی ہے دونوں شرک میں گنا بھی ہے دونوں شرک میں سراسا چوری بھی ہے دونوں شرک میں تومت وغیرہ وغیرہ وغیرہ بھی ہے لیکن وہ ایمان سے نکالتے نہیں ہیں وہ مذم میں اشارہ ہو گیا جمع بخاری گمدے چلے گیا نا بہت لگا گیا مسلح ہو گیا اچھا اب دیکھو بھائی لاجت پرانی سرکاری تھی یہاں پہ آپ یہ قیدہ لگائیں کہ آپ اس آئ مبارک کے ظاہر پر جائیں گے کہ آپ آپ کے لیے مشکل پڑ جائے آئین ایک مشرق ایک اور وہ اس کو آپ دعوت دیں وہ مسلمان ہو گیا شرف جس آئن شرف کیا ہے اس کو لازاف کرتے ہی نہیں ہے اس کا مانا تو یہ ہے یہاں قید لگانا ہے اِن اللہ و و شرک اللہ نہیں بخشتا اس آدمی کو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور پھر شرک پہ مر گیا ہاں اگر مشرک زندگی میں ایمان لے آئے شرک سے طائب ہو جائے ال اسلام یا پھر ماتا نا ہاں یا پھر ماتون ظال کے لیے شاہ ماتو پر ماتا ہے ماتون شرک جس سے اس کی مرضی ہو اب معلوم ہوا ایک آدمی کا جس نے جنا کی ہاں کیا چوری کی ہے اچھا تو یہ سب تھی نا شرک نہیں کیا توبہ نہیں نکالا یہ مات کیا ہو گیا مر گیا بس سے جا جائے گا کہ نہیں تو میں بھی سبھی ہے اگر تو ظاہر سی بات تو جائے اللہ کی آپ رحمت کی امید ہے کہ اللہ ایسے تو معلوم ہوا کہ معصوم سرکون کپر بھی ثابت ہوا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ملل مرل ٹھیک ہے بھائی اب آگے آپ بین کو منی نقطہ اگر دو مؤمنین کیا تو اقتصاد کریں قتل کریں لڑائیاں کریں پانچ ان کے درمیان تم سنا کروا امام بخاری امام بخاری پر ماشن کی شاعر گنا کے دیرا ہے, ہے. کہتے ہیں نکلتا ہے امام بخاری پرائے پتنگ اللہ کے پرمات پتنگ اگر گنا سے آدمی بیما سے دیا ہے معلوم ہو کے بیما سے نکلتا نہیں ہے اس لیے اللہ نے ان کو پرانی مسمہ فرما دیا ہے تو معلوم ہوا افکاسی کبیرت ماشاء اللہ آگے جاؤ بھائی اچھا اب حدیث مبارک سنیے اختصار ہے یہ حدیث انشاءاللہ کتاب اور جہاد میں بھی آ جائے گی اور جلد دستانوی آ پڑی ان شاء اللہ کرام یعنی عثمان ابن عفان اور علی رضی اللہ تعالیٰ نما کے درمیان ایک لڑائی ہوئی جس سے جنگی کہتے ہیں سابق کرام کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس کو جنگی صرف تین اب تین علی احمد ابن کیس ان کے کی ہاتھ میں تلوار ہے بات سمجھتے ہو کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا میں ارتھ رہا رجول کہ میں حاضر رجول کے لطف ہوں ٹھیک ہاضر رجول کے معاشی نے لکھ دیا ہے کہ سمرہ ہتھیار ہے رضی اللہ ہوں وکیل ہاں سے میں نے لکھ دیا وکیل عثمان عثمان ہے لیکن ون اولا سمرہ ہتھیان نسار ہے اس لیے کہ کتاب الجہاد میں جب یہ حدیث آ رہی ہے نا یہ انصورا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آدر رجول ہے وہاں ابن انصورا رسول اللہ کہ میں امداد کروں اس کی جو کہ نبی کی چچزاد بھائی ہیں اب چچاد بھائی عثمان کے کیا عالم جی عالم میں جب کتاب دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک مزیدار مبتع مل ابھی احمد جا رہے ہیں داؤن اور نصرت کے لیے حضرت آلی کی ابھی نصرت جو ہے حضرت آگی کی شخصیت کی بنا پہ نہیں ہے ابناہ یہ نقرت اس قسمت سے کی ندی کے بارے ہیں تو یہ نفرت بجے بھی ہے علیہ وسلم اب سمجھ گئے ہو تو ابھی بکر راستے میں یہی دیا کہ تو نہ جا ابھی بکرد تعلیم ہے ابھی بکر تعلیم خود نہ جا کے نہ جا نجی نے فرما کے مسلمان آپس میں تلوار اٹھا کر لڑے تو دونوں جہنم میں جائیں گے تو, تو کیوں لگ رہا ہے اپنے آپ کے لیے جامع خرید رہا ہے کیوں نہ جا اس نے روک لیا سوچو کرو روک لیا معاشی نے لکھا ہے کہ باوجود روکنے کے عجیب اکرک سینے پر یہ نہیں روکے بات کے عزر کی مدد کے لیے چلے گئے اب امان بخاری یہاں جو مسئلہ بڑا ثابت کرتے ہوئے ہیں عزل تقل مسلمون نا سوچو ازل تقل مسلمان بھی سیفیں ہاں جب مسلمان آپس میں آمنے سامنے ہوں تلواروں سے تو دونوں جہنم جائیں گے دیکھو ارتقابی کبیرا سبب مجھے بھی نار ہے لیکن کبیرہ کی افتقاب سے ایمان سے نہیں نکلتی از الخل مسلمانوں کے لیا ربی السلام نے کہا جب مسلمان آپس میں تلواروں سے آمنے سامنے ہو جائے تو دونوں قاتل بخت نار جائیں گے تو وہ ایک کی معاشیت گناہ کے گیرت کے استقاب سے تو جہنم جانب, جانب ملتی ہے لیکن کپر نہیں ہوتا اس لیے کہ مسلمان نے بھی اسلام کیا مقصل بخار مسلم کیا ہونا کے افتکاب سے ایمان سے نکلتا نہیں ہے کل لوگ کتا تو گنائے کے بھی رہے لیکن ادب تک مسلمان فرما دیا ہے تو باوجود یہ یہ مسلمان نہیں اب سمجھ گئے ہو تو قدرت بھی برد ہوا خوارش بھی برد ہوا تو ابھی آؤں پر بھی رد ہوا اس لیے بےمان کہتے ہیں جو کہ حضرت علی کے مقابلے میں نکلی سے اس تھی سب پاس بہت تھا ٹھیک ہے تم کو کہو کہ بئیمان ہو تم بھی کے منکر ہو تم میں بھی منکر ہو میں بھی پرمانٹ زل تکل مسلمان ابھی سے پہ تو جب ابھی مسلمان ہے باوجود تلوار اٹھانے کے ابن مسلمان ہیں باوجود تلوار معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان باوجود تلوار اٹھانے کے مسئلہ حل ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں تک ایک بات ہماری ہو گئی ایک امام بخاری کی ہو گئی اگر چیز جی چاہتا ہے تو اوپر حاشی کی طرح چلی جائیے لفٹ لے کر چلی جائیے جب حاشیے کی طرف جاؤ گے تو آپ نے لکھ دیا ہے کہ مسئلہ صحابہ مسلح مشاجرات صحابہ جو ہے ان کے درمیان ان کی مادن ہمیں کوئی جائے جواز نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں اچھا فلاں برا ہاں یہ ہے کہ جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ علی حاضر مسئلہ تھی الق لیکن وہاں بھی باطل کے نہیں تھی اس لیے کہ ان کا آپس میں لڑنا یہ بہتمک اشتہاس تھا اس پچھلے کی باد یہاں سے لیے کہ ان کی یہ لڑائی محض دنیا نہیں تھی لڑائی دنیا کے لیے نہیں تھی یہ اشتہاد آخرت کے لیے تھی اور جب مستحد مصیب ہو اس کو اجمیر ملتے ہیں جب مستحد مختی ہو اس کو اجرواج ملتا ہے تو لہٰذا ہم دونوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہیں گے دونوں مشکل ٹھیک ہے اس کے بارے میں حسن بسی کا قول اچھا ہے حمان شافی کا قول اچھا ہے لیکن وہ آپ مدد میں لے گا ہر نے ایک رواج میں آتا ہے بسی سے کسی نے پوچھا دوسری آتا ہے امر نفر سے پوچھا کہ حضرت شہری معاوضے کے درمیان جو لڑائی تھی خوبصورت کے ساتھ فرمائی کر چل کر اللہ فل ترآنت اب یہ دونوں ایسی ایسا حرف تھا ایسی لڑائی تھی یا ایسے ایسا خون تھا جس سے اللہ نے ہمارے باتوں کو بچایا ہے تو اب ہم اپنی زبانوں کو بھی بچائے جما فر اللہ عنہم فل ترآن ہم ہندون کی لڑ میں ہمارے ہاتھ داخل تھے نہیں تھے یا ہمارے ہاتھ نہیں داخل تھے ہم اپنی زبان بھی نہیں داخل کرتے چلے آزمے فلم ہوتا ہے بات سمجھ گئے ہو بھائی تو مشاہدہ جو صاحب کہ ہاں ہم نے کچھ بھی سب سے بہتر مسئلہ کیا ہے توقف اس پہ آپ کا علم کم نہیں ہوتا ہے نہ آپ کی ہستی کم ہوتی ہے بھائی صحابہ کی لڑائی اللہ جان کی تفسیر لکھا ہے اس ساتھ میں جو سورج زمر میں آتا ہے پیزا تو اللہ اللہ پاتر سما دو لو بہن بات ہے کہ انتخنا دیکھا سیما کانسی امام عروسی نے یا لکھا ہے ایک عالم کی بات کسی نے پوچھا کہ بھائی ہتھیاری اور معاویر رضی اللہ نما کے درمیان جو لڑائی تھی حق سے کون تھا تو کہتا تم نے قرآن نہیں پڑھا انتخا کم بہنا احباب دیکھا سیما کانسی یہ فیصلہ اللہ کے ہم تم کے حاکم نہیں ہم نہ ان کے قاضی نہ ہم کیسے فیصلے کریں سب ہماری آنکھوں کے تاج اصل حل ہو گیا ہے یہ سب سے اچھی بات ہے اوپر حاشل بھی اچھی طریقے سے لکھ لیا ہے اور پھر آپ دیکھ لی میں نے آپ کو اس کا مطالعہ کرا دیا کہ ہے فرمایا حاضر رجلہ نے گیا کہ مدد کروں میں اس آدمی کی اب حاضر رجل جو ہے رحمۃ اللہ نے کہ حاضر سے پرماتمے کے حاضرات ماحول کے ذہن کو کس کی طرح کیا جاتا ہے ماحول سے محسوس نہیں ہوتا لیکن ان سب سبزیوں والوں کو کیا پتا پلا اکیلی ابوبہ کرا مجھے صاحب اجوبہ وقال سا توری مجھے کہا وہ کدھر جا رہے کدھر جا رہے ہو اور تو میں نے کہا سر حاضر جلا میں مدد کے لیے جا رہا ہوں ہر چیلی کی فرمائش جی کر جاؤ پہنی رسول اللہ صاحب میں نے سنا سا سن نبی علیہ السلام سے مسلمان بھی سیف ہما جب عام انسان ہو مسلمان اپنے تلواروں سے پھل قاتل في النار تو پھل قاتل ٹھیک ہے نا تو قاتل اور مقصول اگر اللہ ان کو سزا دینا چاہے یہ قید قاتل اگر ان جازما اگر اللہ ان کو فیس سزا دینا چاہے تو دونوں آگنے ہوں گے تو معلوم ہوا کہ قاتل و مخصور کرنار تو ہوں گے لیکن باوجود قتلوں کے ساتھ کی مسلمان ہیں بتانا چاہتے <تصفيق> اللہ اے اللہ کے نبی ہاضل قاتل و کرنار خبر مقدر حاضل قاتل و کرنار یہ قاتل تو جاننے میں جائے گا اس لی نے قت کیا ہے جو گناہ کبیرہ ہے لیکن فمان بارو مقدول کیا آج مقدول کا جان میں جانے کے لیے اس یوگ مظلوم ہے okay. وہ مقدول مظلوم ہے فرمایا فلقات ٹھیک ہے لیکن بان پر حکام ہری سنلا قطر سار بھی یہ بھی اپنے دل میں ہریشتہ اپنے سائزی قتل پر جب تلوار اس نے گھر سے اٹھائے تو اراد قتل تھا اور اراد قتل تو گناہ ہے اراد قتل تو معصیت ہے لیکن لال اراد قتل معصیت ہے لیکن معاشیت کی کے کاپ سے آج کیا ہے لال کا پروسا گوہا ساحبی کبیرہ اور نسبت کفر کی نسبت نہیں کی جا سکتی اب مسئلہ حل ہو گیا ہے آگے چاہیے <متحدث> جی پڑکان <خوربان متحدث> <متحدث> سروس میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے تفصیل ہے بس حضرتی واسل احدر عن المعروف سے نقل کرتے ہیں کہ لطیف ابازر میں حضرت گزر کے ملا بے جو کہ ربضہ کے مقام پر تھے ابھی میں کہہ چکا ہوں آپ کو مدینے کی قریب ہے والے والا غلام حل حضرت ابازر پہ بھی ایک بیس اور ایک چادر پی دو چادر پوری تھی ٹھیک ہے نا حل اس گھر اظہار ایک نق ایک چادر یعنی کوئی کام کاملی جوڑا جوڑا ٹھیک ہے نا ایک جوڑا تین دو چادری والا ذرا بھی ہوا اور اس سے گلاب میں بھی دو چادری ہوئی تھی اب یہاں یہ مسئلہ سنو آپ نے تو مشکل میں مسئلہ پی ٹی کر لیا ہوگا پکایا ہوگا ترمیز میں بھی یہ کسی آپ نے شاید پڑی ہوں کہ اولا اور افضل یہ ہے یعنی بہت بہتر یہ ہے کہ تم جو کھاؤ اپنے غلام کو کھلاؤ تم جو کپڑا پہنو اپنے غلام کو بھی لی, لینا ہے. یہ اچھی بات ہے لیکن اگر تو اپنے غلام کو اپنی جیسے کھانا نہیں دیتا اور اپنے لباس اپنے جیسے لباس نہیں پہناتا تو اس میں چون گناہ گار نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے اب چونکہ یہ حدش میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث ابیزر کو سنائی کہ اگر کسی کے پاس غلام ہے تو وہ چیز پہنا ہے جو خود کھاتا ہے وہ چیز جو خود ہو. آج کیونکہ کہ اب ابازر تو میں نے کہہ دیا تھا آپ کو امیر الزاہدین تھے اس دنیا سے بالکل بے رغبت بے رغبت حجمیر ان کو کسی نے کہا کہ تو نہیں تو اپنے غلام کو بھی اپنے جیسے لباس پہنا ہے کہا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اپنے جیسے پہنا ہوگا تو گھر میں نہیں پہنا ہوگا ایسا ابا سمجھ گیا ہو فصال تو انداز میں نے پوچھا اس تصاویر کے بارے میں فقال فرمایا انی تو رجولہ میں نے گالی دی تھی ایک آدمی کو اور یہ رجل جو ہے یہ بھارت بلا رضی اللہ تعالیٰ نے ہاشنی لکھ دیا ہے کہ سیات الحدیث علام البصان ابا باقی رواج میں آتا ہے کہ نوکانہ بلا عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سادک تشری وہ ہماری باتیں ہماری اس جان کی گائے اس جان کی جو ہم, ہم لوگ جو دیتے ہیں وہ شیطان کو بھی نہیں آتی اس لیے کہ ہمارے پھر پٹانو کی گاجیں تو عجیب عجیب ہوتی ہیں متر ہو لکم ہوتی یہ جو ہے نا شیطان کو بھی نہیں آیا وہ خود ایسا کرتا ہے کہ یہ کیا فکر یہ بھی نہیں آتی اب یہ نہیں ہے کہ تادت تو سلیہ نقص ترقی سل الاخر ہے کسی کی نامناسب نازیب لفظ استعمال کرنا خود لکھتے کتاب وقت پا یا تو میں نے اسے آگ دلائے اس کی ماں کے نسبت سے میں نے کہا یب نہ سودا وہ ایکترا قالیہ نبی صلی اللہ پا کے فرمایا بازر امی اس کو اس کے بعد استماع کی نسبت سے می کا جاگ ایک کیونکہ ہے کہ تجھ میں خو ہے جائت کی جاہلی سے آ گئی ہے جاہی ایک خو ہے اخوان خاوال یہ تمہاری بھائی ہیں یہ تمہاری اخباہ ہیں اخوان یہ تمہارے بھائی ہیں خاوال کیا ہے تمہارے ساجدار ہیں کیا لحم اللہ اللہ نے تمہیں اللہ نے انہیں تمہارے ہاتھ کے نیچے کر دیا ہے تمہارے غلام بنا دی ہمتا باغ اس کے ہاتھ کے نیچے ہو پلیو ما والی الفاق کے لائے وہ جو یہ خود کھاتا ہے والی الفا البسو اسے پہنا جو یہ خود پہنتا ہے ولاپو کل ما یگ لب ہوں ان کو مکلب نہ کرو ایسے کاموں پر یگ جو ان کو مغلوب کر دے ان کے ذرا اور ہو ٹھیک ہے نا جو ان کے ان کے بد سے باہر ہو ہاں فین کلب تم اگر واقعی کوئی ایسا کام ہے جو ان کے بس سے باہر ہے ان کے ساتھ تم بھی معاونت کرو سبحان اللہ اب ماں بخاری فرماتے ہیں اگر یہ آ دینا گناہ ہے اگر یہ مسلمان اسے اخراج ہوتا اسلام ہتیا کہ کو کہتے انگی ہی اپنے پڑھ لے اس لیے ماں کے اس پر دے لیکن گناہ سے کپڑ لازم نہیں ہوتا اس لیے پرما کے آدر جاہلیت میں ہمارا اس کو نکالے معلوم ہوا امام بخاری کا مسلک ثابت ہوا بڑکیال سنت ترجمان کا سبحان مسلم ملے ایک